من بسم اللہ الرحمن بائیس پارے سورہ سبا کے یہ پہلے رکو ہے اور یہ پہلا رکو آئے نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ صبا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے اس پورے سورہ مبارکہ میں چون آیتیں چھ رکو آٹھ سو تینتیس کلمات ایک ہزار پانچ سو بارہ حروف ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں قومِ سبا کا تذکرہ فرمایا ہے اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہِ سبا رکھا گیا ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگے آئے گا اس پہلے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کے قدرت کامل کا تذکرہ ہے چنانچہ اس شعرِ بریتاللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد میں ربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ اس کے حسن کی وجہ سے یا اس کے کمال کی وجہ سے یا کسی دوسری خوبی کی وجہ سے کی جاتی ہے چاہے جا جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار اور دنیا میں جتنی خوبیوں کے مالک چیزیں ہیں یا خوبیوں والے اشیاء ہے یقیناً ان کے اندر وہ خوبی ان کے اپنے ذاتی نہیں بلکہ وہ رکھی ہوئی ہے اللہ کے طرف سے وہ آتا ہے اللہ کے طرف سے تو حقیقت میں ہم طور تعریف اور کسی بھی قابل تعریف چیز کو دیکھ کر اللہ ہی کے بیان کرنی چاہیے کہ جس نے اس چیز کو قابل تاریخ بنایا ہے تو حقیقی حمد اور حقیقی خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے اللہ جی وہ لہو ما فی او کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ لہو الحمد فل آخر اور اسی کے لیے ہے تمام تر تاریخ آخرت میں بھی وہ الحکیم الحبیف اور وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے قیامت کے دن مسلمان جب میدان محشر کے طرف جمع ہو رہے ہوں گے تو بھی ان کے زبان پر یہی جملے ہوں گے کہ الحمد اللہ کہ تمام تعریفیں سزاوار ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے ہمارے ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی اور اگر وہ ہدایت کی طرف ہمارے رہنمائی نہ فرماتا تو یقیناً ازخود ہم کبھی بھی رہنمائی سے ہم کنار ہو سکنے والے نہیں تھے یا جانتا ہے ما یلی جو, جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں جس طرح کے بارش کے خطریں یا زمین کے اندر ڈالے جانے والی بیج وما یخرج یخرجمینا اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اما ینزل منسما اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے وماں یا اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کے طرف چاہے وہ انسانوں کے اعمالوں کی صورت میں ہو یا زمین کے سے آسمانوں کے طرف جانے والے سفرشتوں کی صورت میں اللہ سبوں کو جانتا ہے اس لیے وہ وررحیم الغفور وہ رحم ہے۔ وقال رکھنے والا ہے کفر الصاع۔ یہ جواب ہے منقرے میں قیامت کے ایک شبے کا کہ جو اکثر کہا کرتے تھے کہ بھی قیامت نہیں آئے گی اس آیات میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور قیامت برباد اس لیے کی جائے گی تاکہ لوگوں کو ان کی دنی زندگی میں کی اعمال کا بدلہ دیا جائے اچوں کو اچھا بروں کو برا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھائی اتنے عربہ انسانوں کے اعمال کا کیسے حساب اور کتاب کیا جائے گا تو بھائی حساب اور کتاب کرنے والے ذات اللہ تبارک وطالع کی ہے اور اللہ کے اس ذات سے اپنے اس کائنات میں انسانوں کے اعمال میں سے کی ہوئے ایک ذرہ برابر عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے وقال اللہ کا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں لت عطی نسا کہ ہم پہ قیامت نہیں آئے گی کل کہہ دیجئے بلا کیوں نہ اور مجھ کو میرے رب کی قسم لطی کم وہ تم پہ ضرور آئے گی عالم الغیب اس کے طرف سے جو تمام درست پوشیدہ باتوں کا علم رکھنے والا ہے یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے عزت کی قسم اٹھا کر کے ان لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کریں پوشیدہ نہیں ہے اس سے مصعال و میں ایک ضرت کے برابر چیز پھر سماوات آسمانوں میں ولا فل عہد اور نہ زمین میں ولا اسغر من ذارق اور نہ اس سے چوٹی ولا اکبر اور نہ اس سے بگڑ کر اللہ کی کتاب مبین مگر وہ ایک کُلی ہوئی کتاب میں اللہ کی اس کائنات میں جو کچھ ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے یہ سب کچھ موجود ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ہونا ان کا موجود ہونا ان کا گھر گزرنا اپنے ہاں محفوظ کر رکھا ہے اب کی قیامت کیوں برپا کیا جائے گا اس لیے تاکہ بدلے دیا جائے ان لوگوں کو جو جی ایمان والے ہیں اچھے کام کیے مغفرت ورزق یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کے روزی وہ اللہ دینا صاحف آیاتنا اور وہ لوگ جو کوششوں میں دوڑ رہے ہیں ہمارے حکم کے بارے معاجینہ کہ ان کو ناقابل عمل قرار دیا جائے لهم عذاب من علیم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے اوت العلم. اور دیکھ لیں گے وہ لوگ جو صاحب علم ہے اللہ کا جو آپ کے طرف نازل کیا گیا میں آپ کے رب کے رب کی طرف سے ہوا الحق کہ یہی سچ ہے وہی حدیب علاثر الحمید اور یہی رہنمائی کرتا ہے ایک زبردست خوبی والے کے راستے کے طرف. یعنی دنیا میں جو دیگر اہلی کتاب ہے وہ بھی جلد اپنے علم کے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یقینا دین اسلام دین پر حق ہے وقال البین اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہے حل ندال کہ ہم نہ بدلائے تم کو على رجل ایک شخص یو جو تم کو خبر دیتا ہے ایزا مز کہ کے جب تم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے کلزدن پوری طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کم لکی خلنجی کے بے شک تم تر نئے سرے سے بنا دیے جاؤ گے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخرت کے منکر لوگ آپس کے مجلسوں میں ایک دوسروں سے کہا کرتے تھے بطور استحزا بطور مذہب کے کیا ہم میں تمہیں یا ہم تمہیں ایک ایسے شہد کے بارے نہ بتلائیں کہ جو تمہارے بارے میں یہ کہا کرتا ہے کہ جب زمین کے اندر رل مل کر کے ختم ہو جاؤ گے قیامت کے دن پھر سے تمہیں اٹھایا جائے گا اختراع اللہ کا زبان آپس میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یا تو وہ اللہ پر جھوڑ باندھتا ہے اندھی جنت یا اس کو جنون ہے یعنی ان دونوں باتوں میں سے بھی ایک ضرور ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے اس دعوے کو ناقابل عمل سمجھتے تھے اور اس دعویٰ کرنے والے کو یا تو وہ جھوٹے یا پھر وہ مجنون تصور کرتے تھے اللہ کا بلین بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ عذاب میں ہیں وہ غلال اور بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے جہاں سے نکل کے نکل کے ان کو وقت لگے گا اگر نکلنا چاہے افلم یارو کیا وہ دیکھتے نہیں علامہ بین اہدیم جو کچھ ان کے سامنے ہیں وا خلب اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں میرا سوا اب عرب آسمان اور زمین میں سے ہیں ان نشنا صرف العروہ اگر ہم چاہیں تو دنساد ان کو زمین کے اندر اور نسخے تعلمی یا ہم گھرا دیں ان کے اوپر کہ سفر میں آسمان سے ان نشے زالے بشک ان چیزوں میں بھی غور و فکر کے لیے نشانی ہے لیکن لک الیہب کے منی بھر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہے اور جو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہتا تو ظاہر بات ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے وہ سنتے ہوئے بھی گہرا ہے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أرد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أبدي ما هو وطير وألنا له الحديد باشي باري سباكي يجد سلكها آیت نمبر بائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ میں منکرین قیامت کو فار سے خطاب تھا جو مرنے اور جسم کے اجزاء منتشر ہونے کے بعد دوبارہ ان کی جمع کرنے اور ان میں زندگی پیدا کرنے کو خلاف عقل سمجھ کر انکار کیا کرتے تھے اس میں اللہ تبارک نے ان کے اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے حضرت داود علیہسلاسلام اور حضرت سلمان علیہ صلاحت کے قصے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے حضرت داود علیہ اللہ کے ہاتھوں دنیا میں ان کو ایسا مشاہدہ کرایا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ لوہے کا عام حالت میں ہاتھوں کو موم سمجھنا یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا لیکن دنیا کے اندر ایک بہت بڑی جماعت لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلات وسلم کو اللہ نے یہ مو جزہ فرمایا اور اسی طریقے سے تاندی کے ایک سیال پانی کا چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائی فرمائے اور حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام کا جو تخت ہے وہ ہوا پہ چلا کرتا تھا جنات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تابع کر دیے تھے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ جو معجزے ہیں یہ بھی اصل کے خلاف ہے لیکن قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق سے ہٹ کر انسان ذرا اپنے ذرائع سے بھی اس دور کے انسانوں کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ دو بندے ایسے ہو گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خلاف اخرم وزاد فرمائے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ جہاں یہ چیز کے خلاف عقل ہے اگر یہ کچھ میں بندوں کے ہاتھوں سے صادر کر سکتا ہوں تو انسان قیامت کا انکار جو اس وجہ سے کرتا ہے کہ انسان کا دوبارہ زندہ ہونا عقل کے روح سے مخال ہے تو اللہ تبارک کو طالب فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی کر سکتا ہوں یہ شادی بری ہے وَلَقَدْ اور یقیناً ہم نے دیا تھا داود حضرت داود علیہ السلام کو ملنا اپنے طرف سے فضلہ بڑی فضیلت اور ہم نے حکم دیا تھا کہ یا جبالو اے جبالی ماں ہو تم پڑو ان کے ساتھ وقت اور اے پرندوں حضرت داود علیہ سلاۃ و جب ضبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھومنا شروع ہو جاتے تھے اور پہاڑوں کی گون سے انسان اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ سکتے تھے کہ یہ پہاڑ بھی زبور کے تلاوت میں مصروف عمل ہے اسی طرح اڑنے والے پرندے بیٹھ کر اور بیٹھے ہوئے پرندے چہچاننا شروع ہو جاتے تھے اسی آواز میں کہ جس آواز میں حضرت داود علیہ السلام السلام جو ہے وہ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے حدیب <الْحَدِيد> اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اس لیے ہتھیار ہے جو کہ اس دور میں تیر اور تلوار سے بچاؤ کے لیے پہنے جاتے تھے اور اللہ سرمند نے حکم دیا تھا کہ باقر اور ذرا ان کے جوڑوں میں اندازہ رکھنا اس لیے کہ اس کے جو کڑیاں ہیں اگر وہ قریب قریب رکھے جائیں تو پھر ان کو پہننے کے بعد ان میں چلنا دشوار ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی ان کھڑیوں میں فاصلہ فاصلہ رکھنا تاکہ جنگ کے دورانیے میں ان میں چلنا دشوار نہ ہو واملو اور تم سب اچھے کام کیا کرو ان بیمار تعملون بصیر شک میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہوں اب یہ دو موجودات ہیں حضرت دود علیہ سلاۃ وسلام کے ہاتھوں اور اس سے انسانیت کی تاریخ اپنے حوالے سے انکار نہیں کر سکتی حالانکہ یہ دو مجدب ہے کہ جو عقل ماورا ہے سلیمان الرحا اور ہم نے مسخر کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو غدوہا وا شہر غدوہا ادو کہ جس کے صبح کی سفر ایک مہینے کی ہوتی تھی وہ روا اور شام کے سفر بھی ایک مہینے کے برابر ہوتی تھی یعنی انسان پیادل جو راستہ ایک مہینے میں طے کرتا ہے وہ صبح سے دوپہر تک حضرت سلیمان علیہ ہوا پہ چلتے ہوئے وہاں سے طے کر لیا کرتے تھے گویا صبح سے شام تک حضرت سلیمان علیہ سلاۃسلام جتنا راستہ فرماتے تھے اتنا نارمل چلنے والا انسان دو مہینوں میں طے کیا کرتا تھا ایک تو یہ موجودہ وہ اصل نالو آئی اور ہم نے بہادیا تو ان کے لیے پگلے ہوئے سامبے کا چشمہ اور جناتوں میں سے بھی من وہ ہو یا ملوبین جو کام کرتے تھے ان کے سامنے بھی ازن ربھی رب اپنے رب کے حکم سے منہم من اور جو کوئی سرتابی کرتا ان میں سے انمر نہ ہمارے حکم سے تو من عذاب ہم اس کو چکھاتے عذاب یعنی جو ہی وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت سلمان علیہ سلاۃ وسلام کے حکم کے خلاف ورزی کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنا دیا تھا نظام ایسا بنا دیا تھا ان کے لیے کہ فوری طور پہ ان کو آگ لگ جاتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے کہ یہاں ملون ہو وہ کام کیا کرتے تھے حضرت سلمان کے لیے مایاشہ اور جو وہ چاہتے ہیں یعنی جو کام ہو ان سے لینا چاہتے وہ کام کر کے میں محوریبہ بڑے بڑے قلعے بنانے میں سے و اور بڑے بڑے تصویری بنانوں میں سے اب یہ جو تصویریں ہیں ان تصویروں سے مراد مصریف فرماتے ہیں کہ یا تو بے جان چیزوں کی تصویریں ہیں یا اس دین میں جانداروں کی تصویروں کے بنانے پر کوئی ممانحت کا حکم نہیں تھا لیکن ہمارے دین اسلام میں جانداروں کی تصویر کشی پر ممانحت آئی ہے لہذا حق تل امکان کوشش کرنا چاہیے کہ بغیر کسی انتہائی شری ضرورت کے تصویر کشی نہیں کی جائے اور فقاہ کرام نے پاسپورٹ کے لیے شناختی کارڈ کے لیے جو ضروری دستاویزات ہیں ان کے کی لیے چونکہ یہ ملکی قوانین کی ضرورت ہے اور اب ضرورت تو بےخ المحضورات کی ضرورت کے وقت بعض ماتب انسان کے لیے جو چیزیں پسند نہیں ہوتی اس کی بھی جذب دی جاتی ہے وجیف کل جواب اور ان کے لیے لگن بناتے تھے ٹھپ بناتے تھے کل جواب جیسے بڑے بڑے تھالاب وہ قدور راسیات اور ایسے بیگیں کہ جو چھولوں پر جمی ہوئی ہوتی تھی یعنی ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں آتی تو اور اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ان کو اٹھانا مشکل بھی نہیں تھا جس طرح کے بڑے بڑے جو گیٹرنگ کے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پر ان کی جو بڑے بڑے بیگی ہوتی ہیں وہ فکس ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ مٹی سے بڑے بڑے بھیڑ بنایا کرتے تھے اے ملو آل داود شکرا کام کرو اے داود کے گھر والو احسان مان کر یعنی میرا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وقلیل من عبادی شکور اور بہت تر طور ہوتے ہیں میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے فلما قوینا علیہ الموت علیہ الموت جب ہم نے فیصلہ کیا ان پر موت کا مادل لہم علی موتی ہی نہ پتا چل سکا ان کے مرنے کا اللہ بچل عربی سوائے زمین کے ایک کھڑی کے تاکل من تمس کہ جو کا رہا ان کی لاٹھی فلم پھر جب وہ گر پڑے تبھی نفل جنو تب معلوم ہوا جنات کو اللہ کا نو یاد امن اور پھر وہ بول بھی کہ کاش کے وہ غیب کا علم جان چکے ہوتے تو ما لبی سوف العظب المحیم وہ نہ رہتے اس ذلت کی تکلیف میں بڑا اہم آیات اور بڑا اہم جملہ ہے جیسے سے ایک مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے تو کہا کر ہم کی ہے ہمارے معاشرے میں جنوں کے بابا بہت مشہور ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنے اوپر جنوں کو تاریخ کرتے ہیں اور پھر وہ جنوں سے پوچھتے ہیں کہ بابا بتاؤ ہم بھی کسی نے کوئی داغت آویز یا جادو ٹونا وغیرہ تو نہیں کیا یا ہماری بیماریاں جو ہے ہم بھی بیماریاں ہیں یا یہ کیا مسئلہ ہے ہمیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے عملیات سے معلوم کیا ہے کہ آپ پہ ٹونا کیا گیا اور وہ ٹونا افلان بندی نے کیا افلان جگہ رکھا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے ٹکوسلے ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں یہ عقل کی بھی خلاف ہے یہ تجربے کے بھی خلاف ہے یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے یہ شہید کے بھی خلاف ہے اگر یہ جنوں کے بابے سارے پوشیدہ چیزوں کے علم یقینی طور پہ جاننے والے ہوتے تو پھر کیا دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں اور ان دنیا کے انتظام چلانے والے کیا وہ نادان ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ فوج رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم کی ایجنسیاں رکھی ہوئی ہیں کہ بھی چوروں کو ڈونڈ لیا جائے پوشیدہ قاتلوں کو تلاش کر لیا جائے ڈاکوں کو پکڑا جائے تو پھر وہ جنوں کے ذریعے معلوم کرتے کیا ضرورت تھی بس ہر شہر میں ایک جن کا بابا رکھ لیتے اس کو تنہائی دیتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے بتاتے کہ بے آپ کو کیا ہے آپ کو کیا ہے وہ جماعت جا کر کے ان کو بتا کر, پکڑ کر, کے, یا خود جا کر کے پکڑ کر کے لاتے یہ سارے کے سارے جھوٹ ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ سلاۃ و نے جب ان جنات کو بیت المقدس کے تعمیر پہ لگایا خود ان کے مشاہدے کے لیے گیا تو خود اپنے اس شیش محل میں تھے اور وہیں سے آپ نظارہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک نے روایت میں آتا ہے کڑے کڑے ان سے روح نکالے اور وہ جنات خوف کے مارے ان کے بھی نہیں آ رہے بلکہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں کہ بھئی بزرگ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں سزا دیں گے چونکہ وہ بادشاہ تھے نگران تھے اور ان کے زیر نگرانی نہیں تھے یہ سب کچھ لیکن لاٹھی کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ لاٹھی وہ کیڑا لاٹھی کو گاتا رہا کا رہا یہاں تک کہ جب وہ لاٹی دوسیدہ ہو گئی اور وہ ٹوٹ گئی تو حضرت سلمان علیہ سلاط وسلام گر پڑے جب گر پڑے تو تب جن جو ہے نا انہوں نے ہاتھ ملنا شروع کر دیا کہ کاش اگر ہم غیب کا پوشیدہ چیزوں کا علم جاننے والے ہوتے تو ہم یہاں اتنی دیر تک رسواں کرنے والے ان پریشانیوں میں خود کو مبتلا نہ رکھتے بلکہ ہمیں جو ہی معلوم ہو جاتا کیونکہ بزرگ فوت ہو گئے ہیں اب ہمارے پکڑنے کا گوخو تو بھاگ تھے وہاں سے معلوم یہ ہوا جی جانتے ورب غفور ان آیاتوں میں قوم صبا کا تذکرہ ہے تفصیل میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے تبابیہ جو اس ملک کے مقتدہ اور تھے وہ بھی اسی قوم قوم سبا میں سے تھے اور ملکہ بلقی جن کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے ساسور نمل میں گزر چکا ہے وہ بھی اسی قوم میں سے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوم پر اور یہاں کے باشندوں پر اپنے رزب کے دروازے کھول دیے تھے اور ان کی شہر میں آرام اور داعش کے تمام آصباب اللہ نے پیدا فرما دیے تھے ان کو مہیا کر دیے تھے اور اپنے انبیاء کرام کے ذریعے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحیف اور اس کے احکامات کے اعتاد کے ذریعے نعمتوں کے شکر کا حکم دیا گیا تھا ایک مدت تک یہ لوگ اس ہار پر قائم اور ہر طرح کے راحت اور عیش سے مالا مار رہے پھر ان میں عیش اور عشرت میں ان حما کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے غفلت بلکہ انکار تک یہ لوگ جا پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تنبیح کے لیے اور ہدایت کے لیے اپنے تیرہ انبیاء کرام ان لوگوں کی طرف مبعوث رمائے جنہوں نے ان کی فرمائش اور رائے راز پر لان جنہوں نے ان کو یہ فرمائش کی اور تاکید کی ترقی کی کہ یہ لوگ اپنے ناپسندیدہ رویے سے باز آتے ہوئے رائے راس پر آ جائیں مگر یہ لوگ اپنے غفلت اور اپنی بیہوشی سے باز نہ آئے تو ان پر ایک سیلاب کا اثر بھیجا گیا جس نے ان کے شہر اور باغات سب کو ویران اور برباد کر دیا تفسیر ابن کثیر میں محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے اور مفسرین نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو شہر تھا سبا یمن کے اندر ایک ایسے جگہ تھا کہ جو پہاڑوں کے دامن میں ایک ہموار جگہ تھی اور جو ہی پہاڑوں پر تھوڑی سی بارش ہوتی تو وہ نہروں کے ذریعے ان کے بستیوں میں بستی میں آ پہنچتا اور یہ اسے اپنے زمینوں کو صراب کر لیتے ہیں لہذا یہ لوگ ہمیشہ خوشحال رہتے تر و تازہ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے باتوں کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم خوشحال خود مختار قوم ہے ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسرت کے ساتھ بارش برسا دی ان پہاڑوں کے اوپر اور پہاڑوں کے دونوں دامنوں سے نیچے اترنے والے جو بڑے بڑے نالے تھے ان, ان میں کسرت کے ساتھ تغیانی آئی اور اس تغیانی کی وجہ سے ان کے سارے فصل ان کے سارے باغات ان کی سارے آبادی برباد ہو گئی ختم ہو گئی اور سوائے کڑے کٹے بیروں کے, درختوں کے اور کچھ بھی باتیں نہ رہا تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے حکموں کے عدولی کا انجام یہ ہوا کرتا ہے لفت خان علی نومی سبا کو تین کی مسکن ان کی بستی میں آیا النشانی جنتا دو باغ ان یمین ایک دائیں طرف و شمال اور ایک بائیں طرف اللہ نے حکم دیا کلو اس کا شکر ادا نے دھیان نہ کیا العاری میں ایک نالا زور, زور کا و نہ اور ہم نے بدلی میں دی ان کو بھی جنت دو بار جنتین ایسے دو زبات جن میں کچھ میوے تھے کسیلا وہ اصل اور جاؤ امن قلیل اور کچھ اور ہم یہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نہ شکروں کو جلد یا بدیر وہ اپنے ہمکنار کر دیے جاتے ہیں وہ جان و بین وہ بین القرل تارک نہ ہم نے رکھی تھی ان کے درمیان اور ان کی بستیوں کے درمیان برکت ظاہر وتن ایسے برکت کہ جو ایسے بستیوں کی صورت میں تھی جو سب کو نظر آنے والی تھی وہ قدر اور ہم نے مقرر رکھی تھی ان میں منظریں منظر چلنے کے لیے اور ہم نے ان کے دل و دماغ میں ڈالا تھا اور پیغمبروں کے ذریعے ان پہ واضح کر دیا تھا کہ روحی خا تم چلو پھر اس میں لیا لیا رتوں کو وہ امن اور دن کو امین امن کے ساتھ یعنی اللہ نے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ انہوں نے ایسے ایسے مند... بستیاں راستوں میں آباد کی تھی کہ صبح کو چلتے تو دوپہر کے وقت جہاں وہ تیرنا چاہتے وہاں بستی دوپہر سے جب چلتے اور سپہر تک پھر آرام کے لیے جہاں ان کو سستا کی ضرورت پڑتی تو پھر وہاں بستی پھر اصر کے کی وقت کے لیے پھر بستی مغرب کے کی وقت کے لیے بستی تو راستے میں ایسے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے بستیاں آباد رکھی تھی کہ جہاں چوری چکاری کی کوئی خطرہ نہیں تھا اور یہ لوگ بھی دن رات میں پر امن سفر کرتے تھے فقال قسم نے کہا ربنا ہے ہمارے وقت بائک بین اس وہ زل و الفس ہوں اور انہوں نے خود کا برا کیا فجان نہ ہوں احادیث سو ہم نے ان کو کس سے واقعات کر کے رکھ دیا وہ مز نہ ہوں کل و اور ہم نے کر ڈالا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انفیزا لے کر آیا پلے کل سب شکور بے شک ان کے اس واقعات میں بھی نشانی ہے ہر اس بندی کے لیے جو صبر کرنے والا اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو عَلَيْهِمْ اِبْلِسُ زَنُّهُ اور یقیناً سچا کر دکھایا ان کے بارے میں شیتان نے اپنا خیال فتبا سو اسی کی پیروی میں چلے اللہ فریق ایک تھوڑی سی جماعت کے ایمان والوں میں شیتان نے اللہ کے سامنے ایک عزم کا اظہار کیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑی جماعت کو اپنا ہم نوا بناؤں گا تو شیتان کے اس خیال کو ان لوگوں نے اپنے عمل سے سچا کر دکھایا وہ محکان الہل من سلطان اور نہیں تو شیطان کے لیے ان لوگوں پر کوئی زور اللہ عالمہ مگر اس لیے کہ ہم معلوم منجی امن بل آخرت ہے کہ کون ان میں ایمان رکھتا ہے آخرت پر من ان لوگوں میں سے حافظ شکن کہ جو اس قیامت کے بارے میں شکوق کے شکار ہیں اور ربو کا ادا کل شن حفیظ اور تیرا رب ہر چیز کا نگاہان ہے ہر چیز کا محافظ ہے یعنی ایک گنہ شیطان کو جو ہم نے آزادی دے رکھی ہے کہ وہ بندوں کے اوپر اپنے تسلط کو جمانے کی کوشش کریں تو اس میں بندوں کے لیے آزمائش ہے کہ بند حقل اور پیغمبروں کے تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرات ان پہ چلنا پسند کرتے ہیں یا کہ پھر اپنے ہوائی نفس اور خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر شیطان کے سروی پہ چلنا پسند کرتے ہیں وہ آخر تین بل بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفيق> سبا <مس> من من کے یہ تیسری رکوع ہے یہ جی رکوع آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے کائنات میں کسی کا شریک نہ ہونا مذکور تھا اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک سمجھ رکھا یا جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اللہ کے مواخذے سے محفوظ سمجھا کہ دنیا میں کوئی ہمارا مواخذہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قصے بطور مثال کے بیان فرمائے جیسے قوم سبا کا اس رکو میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ اللہ وہ ذات برحق ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے کائنات سے اپنے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے اس خالق کائنات میں جس طرح اس کائنات کی تخلیق میں کسی سے مدد حاصل نہیں کی ایسی مدد کہ جس کے لیے وہ ان کا محتاج ہو ایسے ہی وہ اپنے اس کائنات کے نظام چلانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ قیامت کے دن حساب اور کتاب لینے میں وہ کسی کا محتاج ہوگا جس طرح وہ ذات اس کائنات کے پیدا کرنے میں خود مختار اس کے نظام چلانے میں خود مختار اسی طرح قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلوں کرنے کے معاملے میں بھی خود مختار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قولد قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ ذرا پکار کے لاؤ وہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے دون اللہ اللہ کے سوا ان کی حقیقت یہ ہے کہ لا لاگون مسقال ضرۃن وہ مالک نہیں ہے ایک ذرہ کی بھی پھر سماوات آسمانوں میں ولا عروب اور نہ زمین میں وما لہم ہوں اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں من شیرکن کوئی حصہ وما مال ہوں من ہوں من اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار والا تو اور کام نہیں ہے کہ جی ان کے سفارش عیندوں اللہ کے ہاں اللہ لمن لہو سوائے ان کے جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ اور سوائے ان کے جن کو اللہ اجازت دے اور جن کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو خدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے احادیث میں ہے کہ جو قیامت کے دن سفارشی بننے والے ہیں وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں اور انسان کے مسلمانوں کے وہ نیک اور صالح اولاد ہیں جنہوں نے اچائیاں کی قرآن مجید کی تلاوت ہے حج ہے نماز ہے یہ انسان کے لیے سفارشی بنیں گے اور اس بارے کے پہلے جو صورت ہے نبا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ یوم یقوم کہ روز محشر انسان اور تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دست دستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا صوبے ان کی جن کو رحمان اجازت دے جن کو لوگ دنیا میں مختار سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی اختیار ہے تو وہ اختیار کیسے ہوگا جن کو وہاں بولنے تک کی اجازت نہیں ہوگی اور اللہ اجازت ان کو دے گا جنہوں نے دنیا میں ان امور کی پابندی کی ہوگی جن کی پابندی کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہوگا نہ کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ سے بغاوت کراست ہوگا اللہ کا اشار ہے ولہ تنفا شفا اور نفع نہیں دے سکے گا ان کو سفارش ہندو اللہ یہاں اللہ لمن ازن لہو سوائے ان کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے خطاف عن خلود یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے ان کے دلوں پر سے ماضا قول ابو کم کی کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے الحق تو وہ کہتے ہیں کہ سچ فرمایا اور وہ سب سے بلند اور بالاتر ہے بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارش پر سے کوئی حکم نظر فرماتا ہے تو عرش کے قریب فرشتے جو ہے وہ فرفڑانا پڑ شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے عظمت اور قبلئی کے خوف کی وجہ سے ایسے کہ جیسے ان پر مدہوشی کی کیفیت تاریخ ہو پھر جب ان پر سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا حکم جاری کیا ہے تو پھر وہ فرشتے ان دوسرے جن جو نارمل حالت میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک کلام برحک جاری کیا ہے اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب جب کوئی حکم دیتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں ان کی تصویر کو سن کر ان کے قریب والے آسمان کے فرشتے تصبیح پڑھنے لگتے ہیں پھر ان کی تصویر کو سن کر اس سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تصویر پڑھنے لگ جاتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی تصبیح میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بالکل ڈوب جاتے ہیں مدہوش ہو جاتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جب وہ تصویر کی اس سلسلے کو موقوف کر لیتے ہیں تو پھر اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم نازل فرمایا پھر وہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ قدام برہپ جاری فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو پیزہ ترین مخلوق ہے فرشتے ہیں اور جو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے لیے تابع دار کمر بست رہتے ہیں اللہ کے عرش کے قریب رہتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے ایک حکم کی جاری ہونے کے ساتھ ہی وہ مدہوش ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن جو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے لیے سفارش رکھے ہیں ان کا کیا حال ہوگا بول کہہ دیجیے میئر میں کون تمہیں تک دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے بول آپ کہہ لیجیے کہ اللہ ہی تو دیتا ہے وہ اللہ اوی اور بے ہم یا پھر تم بے ہدایت میں ہیں اور فیض ضلع یا پھر سلیم گمراہی میں ہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ہدایت آفتہ ہوں اور تم بھی ہدایتی ہفتہ اپنے اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں اپنے اپنے نظریات کے قائم رہتے ہوئے یا ہم ہدایت آفتہ ہے یا تم ہدایت ہدایتیافتہ ہو اور اگر ہم ہدایت ہدایتیفتہ ہے تو پھر تم گمراہ اور اگر تم گمراہو تم ہدایتی ہفتہ ہو تو پھر ہم گمراہ تو آپ غور کیجیے کل کہہ دیجیے لا تسل اما اجرمنا تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے جو ہم گنا کرتے ہیں وہ لانس الما اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا وہ جو تم عمل کرتے ہو دیجیے یجما نہ رب نا جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب سنما یخنا نا بلحق پھر وہ انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا وہ الفتہ الحی فیصلہ کرنے والا سب کو جاننے والا ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہو بھلا وہ غلط عقیدے کو کیسے اپنا سکتا ہے جس کا ڈنڈورا وہ یہ کہہ کر پیٹنا شروع کر دے کہ بھئی ہم ہی حق پہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے سامنے حساب اور کتاب پر ایمان رکھتا ہو یقیناً اس کا عقید ہی درست ہوگا بول کہہ دیجیے ارونی الحق تم بھی مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح جن کو تم اس کے ساتھ ملائے رکھتے ہو شرکا شریک کر کے کلّا ایسا کوئی بھی نہیں اللہ العزیز حکین بلکہ وہی ہے اللہ جو زبردست حکمت والا ہے وما اللہ سے اور نہیں بیجا ہم نے آپ وسلم کو مگر تمام لوگوں کی طرف بشیر نذیرہ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا وکن اکثر الناز نئے لیکن لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو جانتے نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے عربی زبان میں کسی چیز کے سب کو عام اور شامل ہونے کے معنی میں استعمال جب ہوتا ہے جس جملے کا جس میں کوئی مستثنی نہ ہو اس کے لیے کاف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے رسول نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام مبوس ہوئے ان کی رسالت اور نبوت کسی خاص قوم اور خاص خطے زمین کے لیے تھی یہ حضرت خاتم البین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت ہے کہ آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے عام ہے اور صرف انسان ہی نہیں جنات کے لیے بھی ہے اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھے بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانی نسلوں کے لیے عام ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا تا قیامت باقی مسلطر رہ نہیں اس کا مقتضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی مبوس نہیں ہوگا کیوں کو دوسرا نبی جب مغوش ہوتا ہے جب پہلے کی شریعت اور تعلیمات مسخ اور منخرف ہو جائیں تو دوسرے نبی اصلاح خلق کے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا تا قیامت خود ذمہ لے لیا ہے اس لیے وہ قیامت تک اپنے اصلی حالت میں قائم رہے گی اور جب وہ قائم رہے گی تو پھر کسی نبی اور رسول کی محبوس ہونے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی یہ آیا خدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی ایک دلیل بھی ہے قل اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وادے کا دن یعنی قیامت کا جو آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں ان کو تم صادقین اگر سو تم سجے ہو پل کہ تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا لاتستاً کہ دیر نہیں کرو گے اس سے ایک غریبی ولا تستقدمون اور نہ اس سے آگے بڑھ سکو گے یعنی اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے قیامت کے لیے وہ قیامت اسی وقت پر رونما ہوگا نہ کسی کے کہنے سے پہلے قیامت برپا ہوگی اور نہ کسی کے کہنے سے قیامت کے برپا ہونے میں دیر ہوگی جب اللہ وہ وقت مقرر لائے گا تو پھر اپنے حکم سے قیامت برپا کر ہی دے گا روانہ اوه بالله من حيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض ذا القول بائیس پارے کے یہ چھوٹی رقو ہے یہ رقو آیت نمبر اکتیس سے لے کر آیت نمبر سینتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی منکرین کے کچھ عقائد اور عزائم کو بیان فرماتا ہے جو وہ اللہ کے بارے آخرت کے بارے اور اللہ کے احکامات کے بارے دنیا میں اپنائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان عقائد سرائے کے انجام کا تذکرہ ان آیاتوں میں فرماتا جناجی ارشادی والی تعالیٰ ہے وہ اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہے لن حاض القرآن کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر ولا اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے اگلے نظر ہوئے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس عقیدہ رکھنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ ولا اترا اور اگر آپ دیکھیں جب یہ گناہ گار موقف رب کڑے کیے جائیں گے رب کے پاس جو با با مل قول یہ ڈالیں گے بات جو ایک دوسروں پر اس طرح سے یقور اللہ کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھ جاتے تھے لذیذ ان لوگوں سے جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے کہ لو ل تم لکن اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے یعنی دنیا میں رہا اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے کہ دنیا میں اگر تم نہ ہوتے تو ہم ہدایت کے ہوتے اور کہیں گے وہ لوگ جو بڑے تھے للذین ان لوگوں سے اس تضعفو جو کمزور تھے انہوں سدنا کو مانل ہودا کیا ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت کے راستوں پہ چلنے سے بادم بعد, بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ چکا بلکن تم مجرمین بلکہ تم خود ہی مجرم تھے یعنی جب تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی اور سمجھ میں آ گئی تھی کیوں قبول نہ کی؟ کیا ہم نے زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان اور یقین سے روک دیا تھا چاہیے تھا کہ کسی کی پرواہ نہ کر کے حق کو قبول کر لیتے اب اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو وکال اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں لذیذ سے جو دنیا میں بڑے تھے بل مکر الن اور رات کے فرید کاری نے جب تم ہمیں حکم کرتے تھے ان نقف رب اللہ یہ کہ ہم انکار کر اللہ کا وہ نہ اندادن اور یہ کہ ہم کریں اس کا شریف و اثر و ندامت اور چھپائے گے اپنے اس ندامت کو لم اور اول آزاد جب وہ عذاب کو دیکھیں گے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اس بات کو ایک دوسروں کے اوپر ڈالنے خود کو بڑیوں ذمہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے اور اپنی دنیا زندگی میں اس عقیدے پر جو انہوں نے اپنا رکھا تھا ندامت کے اظہار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے بلکہ وہ جانل اغل نفی اونا فی اور ہم ڈھال دیں گے توخ ان لوگوں کے گردنوں میں جو منکر ہیں جس طرح کی دنیا میں بڑے مجرموں کے گلوں میں اور پاؤں کے ساتھ بڑے بڑے وہ زنجیریں باندھ جاتی ہے بیڑیاں ڈالی جاتی ہے ایسے ہی ان کے گردنوں میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا حل اللہ گانو یا ملوم کہ نہیں تمہیں بدلا دیا جائے گا مگر وہی جو تم عمل کرتے تھے تو اس آیات میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تم نے زبردستی مجبور تو نہ کیا تھا میں مگر رات اور دن کے مکر و فریم اور مغویانہ تدبیر نے ہم کو بیٹھایا ہمیں پسلایا اور ہمیں خیمے میں مبتلا کیا ہم بھی یہی سمجھنے لگے کہ کوئی قیامت عمد نہیں آئے گی بس تمہیں ٹھیک کہتے ہو وما ارسلنا اور نہیں بی ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا اللہ اولا مترفوہ مگر وہ کہا وہاں کے اسودہ ہاں لوگوں نے ان بما بیمار اور صرف گمبھی کہ بے شک ہم اس کا جس کے ذریعے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا انکار کرتے وقال و اکثر و ام و اولادا اور ایسے متکبرین جو دنیا میں رہے انہوں نے کہا کہ ہم بڑھ کر ہے تم سے مال میں بھی اور اولاد میں بھی اور مانا نو بے اور ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی ہمیں کوئی آزاد نہیں دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ رسائیں مکہ کے انحراف اور سرکشی سے مغموم نہ ہو ہر زمانے میں پیغمبروں کا مقابلہ ایسے ہی بد رئیسوں نے کیا ہے دولت اور ضرورت کا نشہ اور اقتدار طلبی کا جذبہ جب آدمی کے دل میں اتر جائے تو وہ آدمی کو بہرا اندھا اور گھونگا بنا لیتا ہے اور کسی کے سامنے گردن جھکانا اور چھوٹے آدمیوں کو اپنے برابر بٹھانا اور ان کے باتوں پر غور و فکر کرنا وہ اپنا توہین جاننا شروع کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشعار ہے کہ ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو سب سے دانا کہتے ہیں سب سے عقلمند کہتے ہیں اس لیے کہ وہ کیتن جی کہ ہمارا کنبا بھی بڑا ہے ہمارا اعلی اولاد بھی زیادہ ہے جو ہمارے عقلمندی کی دلیل ہے حالانکہ مال کا کثرت کنبے کا بڑا ہونا یہ انسان کے اپنے حقل مندی بھی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ منحصر ہے اللہ چاہے تو کم عقل کو بڑے مقدار میں پیسہ دے دیتا ہے جس کو خرچ کرنا بھی نہیں آتا اور کمزوروں کو بہت بڑا کمبہ دے دیتا ہے جس کے رزق روٹی کبھی وہ بندوبست نہیں کرتے نہیں کر سکتے اور اگر اللہ چاہے کسی کو اولاد دے دیتے ہیں مال نہیں دیتا مال بہت زیادہ دے دیتے ہیں اولاد نہیں دیتا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوابتے ہیں اس میں انسان کا کوئی امن دخل نہیں ہے کل کہ ان نوروں کی یب ستر بے شک میرا رب کھول کے دیتا, رہ دیتا ہے رزقلم اور جس کو چاہے وہ یقر اور جس کا رزق وہ چاہتا ہے وہ محدود کرتا ہے کم کرتا ہے اکثر النا سے لیکن بہت سے لوگ اللہ کے اس حکمت پر مبنی معاملات کو نہیں جانتے وآخر الدوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا <آمِنُون> بائیس میں پارے سورہ سبا کے یہ پانچ رکوع ہے یہ پانچ اور رکوع آیت نمبر سینتیس سے لے کر آیت نمبر چینتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے دنیا میں بے شمار منکرین اپنے ظاہری اسباب کے کثرت کو بہانہ اور دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں بے ہم صاحب کمبہ ہے ہم صاحب مال ہیں اور ہم خوشحال ہیں ہمارا یہ درج عمل اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں ہمیں عطا نہ کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں اللہ تبارک و تعالی اس رقو میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ بے مال اور اسباب کے کثرت اور کنبے کا بڑا ہونا یہ انسان کی دنیاوی ضرورتیں ہیں دنیا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اپنے اور مخالف کو عطا فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ نے یہ سب چیزیں دی وہ آخرت میں بھی اللہ کا مقرب رہے گا بلکہ یہ تو امتحان کی چیزیں ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی انسان کہ نہ یہ چیزیں انسان کے پاس ہمیشہ رہے گی نہ یہ انسان ان چیزوں کے پاس ہمیشہ رہے گا تو پھر یہ کیوں ان حارضی نفع عطا کیے جانے والی چیزوں کو اپنے لیے ہمیشہ سمجھتا ہے اور اللہ کے قرب کے خصوص والے اعمال سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعلق کا شعار ہے وما اموال اور نہیں ہے تمہارا مال ولا اولادکم کم اور نہ تمہارے اولاد بلتی اس درجے تقربکم تو کہ کی منی کرے تمہیں ہمارا درجے میں من سوائے ان کے جو ایمان لائے وہ عامل الف اور جو میں نے اچھے اعمال کی تو جو ایمان والے اولاد ہے اور ایمان کے ساتھ جو رزق کمایا گیا ہے اور اس کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ رزق اس کا استعمال اور وہ ایمان والے اولاد یہ تو انسان کے لیے اللہ کے قرب کے باعث بنیں گے لیکن جو مال اور جو اولاد دنیا میں اللہ کے قرب کے کی حصول کے لیے استعمال ہی نہیں کیے گئے اولاد منکر ہے مال اپنی مرضی سے کمائے اور استعمال کیا گیا ہے تو وہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا باعث کیسا بنے گا اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں میرے ان دو نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کیا فرولہ جزاف بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دوگنا اجر ہے بما حامل ان کے اعمال کی وجہ سے وہ ہوں فرغروفات امنون اور وہ جنت کے جھروکوں میں جنت کے محلوں میں دلچسپی سے اور امن سے بیٹھے ہوئے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ کی مال میں سے جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اپنا قرب اور اپنے رضا کو عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے اس طرح کے آنے والے آیات میں اللہ والذین اور وہ لوگ یہ سعونا جو کوششوں میں لگے ہوئے ہیں شی نہ ہمارے حکموں کے بارے معزین کے ان کو معطل کر کے رکھتے حاج کر دیں اولا ایک خلابا بخدرون یہی وہ لوگ ہیں جو آزاد میں پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے بول کے لیجیے ان بھی یبس الرستہ بے شک میرا رب کھول کے دیتا ہے رضت المیہ شاہ جس کو چاہے منہ باد دیجیے اپنے بندوں میں سے اور ان بندوں کے لیے مسلمان ہونا مشروط نہیں ہے وہ اب اور جس کا رضو چاہتا ہے وہ محدود کر لیتا ہے کم کر لیتا ہے وہ انفق تم منشاہین اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو چیزوں میں سے فو یخلیف وہ تمہیں اس کا عوض فرماتا ہے وہ خیر الراضین اور وہ سب سے بہترین عطا فرمانے والا ہے اس آیات میں یہ وضاحت ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فو یخلیف وہ تمہیں اس چیز کا عوض فرماتا ہے یعنی اپنا خزانہ غیب سے تمہیں اس کا بزا دے دیتے ہیں کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں اور کبھی دونوں میں کائنات عالم کے تمام چیزوں کا اس میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے انسان اور جانور اس کو بے درخت خرچ کرتے رہتے ہیں کھیتوں اور درستوں کو سیراب کرتے ہیں اور وہ پانی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کی جگہ اور نازل ہو جاتا ہے اسی طرح زمین سے کنواں کود کر یا بورنگ نکال کر جو پانی نکالا جاتا ہے اس کو جتنا نکال کر خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسرا پانی قدرت کی طرف سے جمع ہوتا ہے انسان غزہ کا کر بظاہر ختم کر لیتا ہے اور اپنے زمینوں سے کاٹ کر گویا زمینوں کو بظاہر خالی کر لیتے ہیں لیکن وہ خالی کرنا نئے پیداوار کے لیے ضروری ہے جو ایک بندہ اگر اپنے پیداوار کو بڑھانا چاہتا ہے رضف کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا وہ پہلے سے دیا ہوا رضف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, کرنا ہوگا تب ہی تو اللہ تبارک تعالی اس کو بڑھائے گا لیکن اگر وہ زمین کے فصل کے طرح پہلے کے فصل کو کاٹے گا نہیں تو ظاہر بات وہی بڑا, بڑا بھی ضائع ہو جائے گا اور نیا فصل بھی اس کو نہیں مل سکے گا اللہ تبارک و وطالعہ یہ جو بڑھ کر آتا فرماتا ہے کہ بھی یہ ظاہری طور پہ ہوتا ہے کہ بندہ اس میں سے جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کے گنا اور اس کو دنیا میں عطا فرماتا ہے یعنی ایک خرچ کر دیا اللہ نے دس اطا فرمانی جیسے کیا حادیش میں اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مانوی طور پہ اس کا اس کو بڑھاتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماریوں سے پریشانیوں سے مقدموں سے لڑائیوں سے جھگڑوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس میں اس کے پیسے نے خرچ ہونا ہوتا ہے لہذا اس طرح سے اس کے پیسے کے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے گویا وہ بھی اس کے لیے بچت ہے اور جان بھی مارنے سے اور کپانے سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ فائدہ ہی تو ہے اگر وہ اس کو رائے خدا میں خرچ نہ کرتا اور اس پہ پر پریشانیاں آتی تو پھر دوڑ بھی لگانا پڑتا پیسہ بھی خرچ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وہاں انفقط من منش اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو چیزوں میں صرف لو ہو پس وہی تمہیں اس کا عوض ادا کرتا ہے وہ خیر الگ اور وہ سب سے بہتر رزلٹ دینے والا ہے اور یوم یقر جمع ان اور جس دن وہ سبوں کو اکٹھا کرے گا سم ما یقون ملائے گا پھر اللہ فرمائے کا فرشتوں سے کیا یہ لوگ تمہارے عبادت کیا کرتے تھے بہت سے مشرقین فرشتوں کو خدا کے بیٹیاں کہتے تھے بہت ان کے حیاکل بنا کر بدھ بنا کر ان کے پرستش کرتے تھے بلکہ بعد میں لکھا ہے کہ اس پرستی کی ابتدا ملائک پرستی سے ہوئی ہے اور امرح یہ رسم قبی شام سے ہی جاز ملایا بہر حال قیامت کے دن کو فار کو سنا کر فرشتوں سے سوال کریں گے کہ کیا یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے یا اس کا مطلب یہ بھی ہو کہ تم نے ان سے ایسا نہیں کہا یا تم ان کے فعل سے خوش تو نہیں ہوئے جیسے حیرت مسیحلیہ السلام سے سوال ہوگا کہ دو کے چھٹے رقو میں سولہ میں اور سورہ فرخان میں ہے تم ازل اعبادی ہاں سر فرقان کے تیسری رکو کہ کیا تم لوگوں نے ان کو گمراہ کیا یا یہ خود سے گمراہ ہو گئے تو اللہ تبارہ و اطالیہ فرماتے ہیں کہ سیامت کے دن فرشتوں سے بھی ایسا ہی سوال ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یہ تمہاری عبادت کریں مجھ کو چھوڑ کر اور وہ کہیں گے سبحانہ کہ کے اللہ تو پاک ہے انت ولی تو ہی تو ہمارا کارساز ہے من دون ان کو چھوڑ کر بلکان جنا بلکہ وہ لوگ پوجا کرتے تھے جنات کے اکثر ہم بھی اور ان لوگوں میں سے اکثریت ہوتے کہ جو ان پر ایمان رکھتے تھے جنوں کے بتائے ہوئے باتوں پر عقیدہ رکھتے تھے یعنی آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجہ میں اس کا شریک ہو ہم کیوں ان کو ایسے بات کہنے لگے تھے یا ایسے وحیات حرکت سے خوش ہوتے ہیں ان کے ہماری رضا تو آپ کی رضا کتابیں ہے ہم کو ان مجرموں سے کیا واسطہ ہم آپ کے فرما اور آپ کے غلام ہیں یہ اللہ کے بندے تو حقیقت میں ہمارے پر بھی نہیں کرتے تھے نام ہمارا لے کر شیطانوں کے پرستش کرتے تھے فی الحقیقت ان کے عقیدہ انہی کے ساتھ ہے شیاطین ان کو جس طرف ہانگتے ادھر ہی مڑ جاتے خواہ فرشتوں کے نام لے کر یا کسی نبی اور ولی کا بلکہ بعض تو عالانی یا شیطان کو پوچھتے ہیں جیسے کہ سور میں اس کی تفصیل ہو گزری اللہ تبارک و تعالیٰ کے احساس ہے کہ فرشتے اللہ کے حضور ان کی اس بندگی سے انکار کر جائیں گے فلیوم لا ولا را تو اللہ تبارک وطالعہ اب ان کے طرف مخاطب ہوگا کہ پس آج کے دن تمہیں فائدہ نہیں دے گا یہ بات کہ تم ایک دوسروں کو فائدہ پہنچا ہو یا دوسروں کو نقصان سے ہم کنار کر دو یعنی آج عابد اور معبود دونوں عاجز کا عاجز ہونا واضح ہو گیا کہ کوئی کسی کو ذرہ پر نفع نہیں پہنچا سکتا تھا جن معبودین کا بڑا سہارا کو بڑا سہارا سمجھتے تھے انہوں نے اس طرح کڑے وقت پر بیزاری ظاہر کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وہ نقول ثللم اور پھر کہیں گے کہ ہم ان لوگوں سے جنہوں نے بے انصافی کی زو کو عضابن نارل دی تم چھکو اس آگ کے عذاب کو کن تم دیہاتوں کا جس کو تم کفایا کرتے سب سے بڑی بے انصافی یہ ہے کہ اللہ کو اس کا حق نہ دیا جائے اور اللہ سے اس کا حق چھین کر کسی غیر مستحد کو دیا جائے حق بندگی حق اطاعت اور حق فرما برداری کا وہ ایجم آیاتنا اور جب پڑی جاتی ہے ان پر ہمارے آیاتی بیہ ناتن جو بڑی واضح ہے حقائق مبنی ہے اور کہتے ہیں ماحول اللہ نہیں ہے یہ بتانے والا مگر ایک شخص یہ چاہتا ہے آبا حکم کے روک دے اس سے جن کی پوجا کرتے تھے تمہارے ابا اجداد تو گویا اپنے ابا و اجداد کے نظریے کے خلاف نظریے کو اپنانا یہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں حالانکہ والدین کا نظریہ بھی تو کسی کے دیا ہوا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کو چھوڑنے میں کوئی خبر نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ صلاح سلام کے والد کا نظریہ کیا تھا وقالو اور وہ لوگ کہتے ہیں مختار نہیں ہے یہ مگر جھوٹ اپنے طرف سے بنایا ہوا وکال اللہ دین اکفر اور کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہے حق کے بارے لما ہم جب ان کے پاس پہنچا کہ بہن ہاض اللہ سے یہ مگر ہوا جدو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہم ان کو تو بھی اور ہم نے نہیں دی ان کو کچھ کتابیں کہ جن کو یہ لوگ پڑھتے ہوں اما ارس اللہ قبل کمن نذیر اور ہم نے ان کے طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بیچا یعنی محض امی لوگ تھے یہ نہ کوئی آسمانی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی نہ اتنی مدت دراز سے کوئی نبی ان میں آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم شان پیغمبر اور ایسے قدر کتاب ان کو عطا فرمائی چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو غنیمت سمجھ کر کے فوراً سے پہلے قبول کر لیتے اور اللہ کے ان انعامات اور احسانات کا قدر کرتے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے جبکہ خصوصا خصوصاً یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی پیغمبر آیا یہاں کوئی کتاب ہماری طرف نازل ہوئی تو ہم دوسری قوموں کو دکھا دیں گے کہ ہم ان سے بڑھ کر اللہ کے اطاعت گزار اور اللہ کے پیغمبروں کے فرما برتا ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تو محض عمی ہیں یہ کن بنیادوں پر آپ کے کلام کو ساہرانا اور ہمارے پیغام کو جھوٹ کہتے ہیں و كذب الذين من قبلهم اور جٹلایا ہے ان لوگوں نے بھی جو ان سے قبل ہو گزرے ہیں حالانکہ بَلَغُ ما بلغوا ما اعطيناهم اور نہیں پہنچے ان دس حصے کو بھی اس کے جو ہم نے ان کو دے دیا رکھا تھا فكذبوا رسولي پس انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جٹلایا فكيف كان النكير سو کیسا ہوا میرا انکار کرنا یعنی جیسے لمبی عمر جسمانی قوتیں مال اور دولت شان اور شوکت اور عیش ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو ان سے پہلے وہ گزرے اور یہ اس ظاہری خوشحالی میں ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہے یعنی ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جب ایسے خوشحال قوموں نے میرے پیغام کی تکزیب کی اور ان کی وہ خوشحالی ان کو دنیا میں قائم اور برقرار نہ رکھ سکی تو یہ کہاں کہ رہنے والے ہیں کہ جو آپ کا انکار کر کے دنیا میں خود کو قائم رکھ سکیں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ شرد العالمین اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكم عزاب شدید بارے سورہ کے یہ چٹ اور آخری رکو, ہے اس چھتی اور آخری رکو میں جو آیاتیں ہیں وہ آیت نمبر چینتالیس سے لے کر آیت نمبر پچپن تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس چٹھی اور آخری رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منکرین کو ایک دعوت فکر دی ہے کہ تمہیں اگر اس قرآن کے میرے طرف سے برحق ہونے اور میرے پیغمبر کے رسول برحق ہونے کے معاملے میں شکوک اور شبہات ہیں تم میرے کتاب کے ذریعے بیان کردہ تعلیمات کو غلط کہتے ہو ناقابل عمل اور ساحرانہ اور بے انصاہانہ کلام پر مبنی جملے کہتے ہو تو ذرا خالی ذہن ہو کر کے غور و فکر تو کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پھر آپ کے پیغام پر اور پھر آپ کے پیغام میں جو ہمارے احکامات پوشیدہ ہے ان پر اور ان کے قابل عمل ہونے پر اور قابل اور عمل ہونے کے بعد ان کے انجام پر کہ کیا یہ سب کچھ سچ نہیں ہے اور جو کچھ تم لوگوں نے اپنا رکھا ہے کیا یہ سب کچھ محض جھوٹ نہیں ہے محض جذباتی طور پہ خود کو ان سے تم نے وابستہ کر رکھا ہے جو تمہاری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے تمہارے آخرت کے لیے نقصان دہ ہونا اللہ بیان کرتا ہے تو پھر کیوں اپنے نقصان کے کاموں سے باز نہیں آتے ہو اسلام میں زد نہیں ہے حد نہیں ہے جہدآبادی نہیں ہے اور مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے بلکہ اسلام تو حقائق اور سچائی کی طرف خیر کے ساتھ دعوت دینے کا ہے اور اس کا مخالفت اس انداز سے کرنا کہ اللہ تک کو برا بلا کہہ دیا اللہ کے رسول پر طرح طرح کے الزامات اور تہمتیں لگا دی اللہ کے واضح اور صاف احکامات کا انکار کر دیا مسلمانوں کو ستانا یہاں تک کہ مارنے تک کے لیے بھی تم لوگ کمردستہ ہو گیا یہ کہاں کا انصاف ہے سوچو غور کرو اس شادی بڑی تعالیٰ ہے کہہ دیجیے ان ناما آئے زکم بے شک میں تمہیں ایک خیخوہان نصیحت کرتا ہوں ایک ہی بات کی اور وہ یہ ہے انتقم کے مسنا کہ تم کرے ہو جاؤ ذرا اللہ کے لیے دو دو ہو کر وہ فرادہ اور ایک ایک ہو کر یعنی چاہے تنہائی میں سو ہو کر سوچو یا کچھ افراد مل کر کے سوچو سمت کرو پھر غور کرو مادی من صاحب تمہارے اس کو کوئی جنون نہیں ہے پہلے صورت میں پہلے ہو گزرا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو کلام بتاتا ہے یا تو یہ جھوٹ بولتا ہے اور یا پھر یہ مجنون ہے اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ غور کرو تمہارے اس صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے ان نہیں ہے یہ مگر یہ ڈرانے والا ہے تم کو بین یدعی عذاب شدید ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تو پھر تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا کہ وہ آنے والا طوفان جس میں اب تک تم گھرے نہیں جا چکے ہو اور اگر تم چاہو تو اس طوفان سے خود کو اب سے بچانے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مان سکتے ہو یہ تمہیں انہی باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے تو آیا ہے تو تمہیں مشکور ہونا چاہیے کہہ دیجیے جو میں نے تم سے اگر مانگا ہو کو بدلا فا سو وہ تم ہی رکھو اللہ اللہ میرا بدلا نہیں ہے مگر اللہ ہی کی تو اگر میرے اس کلام کے بنانے سے اپنا فائدہ کرنا ہے تو بھی بھی تو تمہارے سامنے ہے اگر میں نے ایسے کوئی چیز تم سے مانگی ہو وہ تم ہی رکھ لو جب میرا یہ کلام بے لاگ سچائی پر مبنی ہے خیر پر مبنی ہے تو پھر اس کے اس کا تقاضا ہے کہ اس کی قبولیت پر غور و فکر کیا جائے اور جلد از جلد اس کو قبول کرنے کا بندوبست کیا جائے وہ اعلیٰ کل شدید اور شہید اور وہ ہر چیز پہ گواہ ہے کل کے دیجیے اندور یک بالحق بے میرا رب مارتا ہے حق کو اللہ ملغیوب جو جانتا ہے تمام ترپوشی پوشیدہ چیزوں کو یعنی وہی حق کو برساتا ہے وہی حق کو ظاہر کرتا ہے مارتا ہے اور جو زمین کے اندر غلط حقائق اور گناہ پھیلے ہوئے ہوں تاکہ ان کا سر پھوڑ گئے الدی جی اجا الحق حق آیا مایوب الباطل اور جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرے مایوید اور نہ پھر کر لائے الدی جی ان زلنتوں اگر میں گمراہ ہوں تو بھائی فا اب نفسی تو بے شک میرا گمراہ ہونا میرے ہی لیے ہے وہ انہیں تتعیت ہوں اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو فبہ یوں سو اس وجہ سے کہ میرے طرف میرے رب نے بھائی یعنی اللہ کا پیغام گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے خدا نہ نخواستہ اگر میں گمراہ کے راستے پہ چل رہا ہوں تو وہ گمراہپن میرا اپنا خطرہ ہے وہ میرے اپنے طرف سے لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں سیدھے راستے پہ ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے وہی کی وجہ سے ان نہ سمی ان قریب و سننے والا نزدیک ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اطور اور اگر تو کبھی دیکھیں اس فضی ہو جب وہ گھبرائیں گے فلا فوت پھر بج کر نہیں جا سکیں گے وہ حضو ممکان قریب اور پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ سے خریف کی جگہ سے پکڑے جائیں گے یعنی کفار یہ باتیں مارتے ہیں کہ بھائی قیامت کب آئے گی اور یہ باتیں ناقابل عمل ہیں تو اللہ تبارک و اطالعہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بڑا قابل دیر ہوگا جب یہ لوگ مچھر کا ہولناک منظر دیکھ کر گھبرائیں گے اور کہیں بھاگ نہ سکیں گے اس وقت گرفتاری کے لیے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں ہوں گے وہیں سے گرفتار وقالو اور اس وقت کہیں گے آمنہ بھی کہ ہم نے ایمان لیا اس کو ہم ایمان مان ہیں ان پر اللہ فرماتا ہے وہ ان لہم الدنا کالم بھائی کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دور کی جگہ سے وہ ان لہم کے معنی ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو اٹھا لینے کے ہیں اور یہ ظاہر, ظاہر ہے کہ ہاتھ بڑھا کر وہی چیز اٹھائی جا سکتی ہے جو بہت دور نہ ہو ہاتھ وہاں تک پہنچ سکے مضمون آیات کا یہ ہے کہ کفار و المشقین قیامت کے روز حقیقت سامنے آ جانے کے بعد کہیں گے کہ ہم قرآن پر یا رسول پر ایمان لے آئے مگر ان کو معلوم نہیں کہ ایمان کا مقام ان سے بہت دور ہو چکا کیونکہ ایمان صرف دنیا کے زندگی کا مقبول ہے آخر دار العمل ہے دار العمل نہیں ہے بلکہ وہ تو الجزا ہے وہاں کسی کوئی عمل جو وہ قبول کرے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالی کے ان باتوں کو جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے جب اپنے آنکھوں کے سامنے سے حقیقتا دیکھیں گے تو پھر یہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو ان کو پر ایمان لے آئے ہیں ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ فرمش <التداش> اب کہاں کہا ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہ قدق فروب بھی من قبلوں اور یہ اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں وہ یقین نبیل اور وہ باتیں کرتے رہے بندے کے اندازوں سے میں مکان بھائی بہت دور کی جگہ سے یعنی اللہ کے حکموں کے بارے ایسے ایسے بے ٹکڑے پھر پہنتے رہے کہ جن کے حرط ہونے کا ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا محض اندازوں سے کہتے تھے کہ بے بات یوں نہیں یوں ہے وہی لبائی نہ ہوں کما فعل ہوں نہ کما اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کے خواہشوں میں جیسا کہ کی کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں امن حمکان فی شک کے مریم بے شک وہ لوگ بھی شک میں تھے ایسے شک کہ جو ان کو چین نہیں لینے دے رہا تھا یعنی ان سے پہلے بھی جو اسی طرز عمل کے لوگ ہو گزرے ہیں جیسے معاملہ ان سے کیا گیا تھا یہی معاملہ ان سے بھی ان سے بھی ہوا اس لیے کہ اللہ کے ہاں انصاف ہے ظلم نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے ایک معیار مقرر کر رکھا ہے جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا ناکام رہے گا چاہے آپ کے زمانے کے لوگ ہوں یا آپ سے پہلے اور پیغمبروں کے زمانوں کے لوگ اور کامیابی کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے جو اس پہ پورا اترا چاہے وہ آپ کے زمانے کا شخص ہے یا گزشتہ پیغمبروں کے زمانے کا شخص وہ کامیابی قرار پائے گا یہاں پہ سورہ صبح اپنے اختتام کو پہنچا و آخر الدوانہ الحمد للہ